اصب هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بَتِلَ كَلَّمْ فَأَلُ نُضْرِبُ حَالًا النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آلشتی ہور ولحو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشتر ذليك هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ دروش شريط اللہ محمد الحمد للہ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 ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا لولا کوالے صحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے صدیقل کی غار میں جا پنی دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الوصول بندگی استاذ کی ہے کچھ ذکر و معروس سے پہلے سب سے پہلے اپنے گاہ میں دروش شریف پر بلا شبہ سارے جہان کا خالق اسی نے پورے عالم کو پیدا فرمایا وہی بارشیں نازل فرماتا ہے وہی ہوا کو وجود دیتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق ہے بارش وہی نازل فرماتا ہے مگر اس کا وصول ہے کہ بادلوں کے وسیلے سے نازل فرماتا ہے انسانوں کو وہی پیدا فرماتا ہے بلا شبہ یہ ہمارا عقیدہ ہے مگر ماں باپ کے وسیلے سے پیدا فرماتا ہے وہ چاہے تو جس طرح حضرت آدم علا نبین علی سلاط نبی تسلیم کو بے ماں باپ کے اس نے پیدا فرمایا تو اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بے ماں باپ کے بھی انسان پیدا فرما دے مگر اس کا وصول ہے کی اس نے عام طور سے انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنا ہے بارشیں وہ ضرور نازل فرماتا ہے اور وہ چاہے تو بغیر آسمان میں بادل کے بارش نازل فرما دے اور کرتا بھی ہے مگر اس کا نظام قدرت ہے کہ وہ بادلوں کے ذریعے بارش نازل فرماتا ہے بلا بلاشب نظام عالم پہ آپ غور کریں پرانے مقدس ارشاد فرماتا ہے ادا ارادہ اکن فون اللہ تعالی جب کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کن یعنی وہ چیز موجود ہو جا کن یہ فعل امر ہے موجود ہو جا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں کن کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اس کی قدرت اور اس کی مشیت ہے تو جس پروردگار کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے تو کیا وہ کسی سبب کا ضرورت مند ہے ہرگز نہیں مگر وہ چاہے اس کی مشیت کسی کی روح نکالنے سے متعلق ہو جائے تو روح نکل جائے آدمی مردہ ہو جائے مگر اس کا نظام قدرت ہے کہ جب بھی کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو ملکل موت کے ذریعے وہ قبض فرشتے کے ذریعے اس کی روح قبض کی جاتی ہے بلا شبہ وہ رزاق ہے سب کو روزیاں وہی دیتا ہے مگر اس نے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیا اس کے اسباب متعین کر دیے اس کے وسائل اور ذرائع اللہ نے متعین کر دیے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے تو اسباب اور وسائل سے ہٹ کے وہ نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ اعتقاد کر سکتا ہے یہ ہرگز نہیں عقیدہ آدمی بنا سکتا کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ کر سکتا ہے کیوں اس نے فرشتے مقرر کیے کیوں اس نے روح ڈالنے کے لیے فرشتے مقرر کیے کیوں اس نے روح نکالنے کے لیے فرشتے مقرر کیے کیوں? اس نے بادلوں کو بنایا بارش کے لیے بغیر بادل کے بارش نازل فرما دیتا ماں باپ کے ذریعے کیوں انسانوں کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے بھی وہ پیدا کر سکتا تھا جیسے حضرت آدم علیہ اسلام کو پیدا کر دیا مگر نہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بلا شب آ قادر ہے. مگر اسباب کے ذریعے اس نے دنیا کا نظام قائم فرمایا ہے اسی لیے اس دنیا کو عالم اسباب و وسائل بھی کہا جاتا ہے آج کی گفتگو کا موضوع کچھ اسی طرح کا ہے اللہ تبارکا و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا دن سراپل مستقیم سراپل لوینا ان امتا علیہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا کون سا سیدھا راستہ سرا پلینا انتا علیہ ان کا سیدھا راستہ جن پر ت نے احسان فرمایا اس آیت سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام سے یہ اشارہ فرما دیا کہ تم سیدھے راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو راستے کی تعین تمہیں کیسے کرنی ہوگی کیسے تمہیں محسوس ہوگا کہ تم سیدھے راستے پر ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے سیدھا راستہ وہ لدینہ انامتا عل ہمارے ان بندوں کا راستہ سیدھا راستہ جن پر ہم نے ان و احسان فرمایا اور احسان اللہ نے کن پر فرمایا پرانے مقدس رب بطالہ ارشاد فرماتا ہے جن پر ہم نے احسان فرمایا وہ نبی این اے شہدا اے صالحین ہیں وہ حسنا کا رفیقہ اور یہ بہترین ساتھی ہے یہ بڑے اچھے ساتھی یہ بڑے بہترین ساتھی پتا یہ چلا کہ سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ ہے سیدھا راستہ صلحہ کا راستہ ہے سیدھا راستہ شہدہ کا راستہ ہے سیدھا راستہ صالحین کا راستہ ہے کیا اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اگر امام اعظم کے راستے پہ چل رہے ہیں امام شافعی کے راستے پہ چل رہے ہیں امام مالک کے راستے پہ چل رہے ہیں امام احمد بن حمل کے راستے پہ چل رہے ہیں تو قرآن نے تو اسی کی تعلیم دی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر ہم نے احسان کیا ہے انعام کیا ہے جو ہمارے انبیاء ہیں ہمارے شہدا ہیں ہمارے صالحین ہیں ہمارے نیک بندے ہیں پتہ چلا آدمی اگر اپنی راہ خود متعین کرے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے اسے کامیابی کی راہ متعین کرنے کے لیے خود نہیں بلکہ اسے نبیوں کا راستہ دیکھنا ہوگا شہدہ کا راستہ دیکھنا ہوگا سالئین کی رہ گزر پہ اسے چلنا ہوگا پھر اسے کامیابی مل سکتی اور سرکار نے ساتھ فرمایا میں خاتم النبی ہوں لا نبی آبادی انا خاتم لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا حتیٰ کہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مگر وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام ہی کی تبلیغ فرمائیں گے وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہ فرمائیں گے وہ ایک امتی کی حیثیت اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ہاں مگر ولی ہو سکتے ہیں وارث انبیاء ہو سکتے ہیں اور اولیائے کرام کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے یہ اور بات ہے کہ خیر القرون میں اولیاء کرام کی کسرت رہی ہے ایسا نہیں کہ ولی کا کوئی وجود نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ تو یہود نے کہا تھا ید اللہ مغل قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے قول کو نقل فرمایا یہود نے کہا ید اللہ مغل اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ماذا اللہ ان کا کہنا تھا اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں مگر معذ اللہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ کسی کو دیتا نہیں وہ خرچ نہیں کرتا رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں ارشاد فرمایا بل مبسوان نہیں, نہیں اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں کشادہ ہیں اس کے دستے کرم وہ نوازتا ہے قرآن پاک میں کو وہ خرچ کرتا ہے معیشا جس پہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے علم و حکمت کے خزانے دنیاوی خزانے وہ سب کچھ بانٹتا ہے وسی فرماتا ہے عطا فرماتا ہے دنیاوی علوم بھی عطا فرماتا ہے دینی علوم بھی عطا فرماتا ہے اب آپ سوچیں اللہ ظاہری علم بھی عطا فرماتا ہے اور باطنی علم بھی عطا فرماتا ہے ظاہری علم عطا فرماتا ہے تو کوئی طبیب اور ڈاکٹر بن جایا کرتا ہے وہ جسمانی علاج کرتا ہے ظاہری علم عطا فرماتا ہے تو کوئی دنیاوی حاکم بن جاتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے ظاہری علم فرماتا ہے تو کوئی وکیل ہوتا ہے اپنے محکمے کا صدر ہوتا ہے لوگ اس کی اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ نے یہ ظاہری علم دیا لوگ اس کے پاس جاتے ہیں مگر آپ بتائیے کیوں جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی مریض ہو کر جاتا ہے وکیل کے پاس اپنی مشکلات لے کے جاتا ہے حاکم کے پاس اپنے فیصلے کے لیے جاتا ہے آپ بتائیں کیا کبھی مومن کسی ڈاکٹر کے پاس اگر علاج کے لیے جائے تو کیا وہ مومن نہیں رہے گا کسی وکیل کے پاس جائے کہ یہ ہماری مشکل ہے اسے حل کر دیجئے تو کیا وہ مومن نہیں رہے گا وہ مومن ہے بلا شبہ ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے نابودوئی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں جب قرآن میں آیا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو آخر مشکل میں جب بیمار ہوا تو ایک ڈاکٹر سے مدد طلب کرنے کیوں گیا مشکلات میں پھنسا تو وکیل صاحب کے پاس کیوں گیا حاکم صاحب کے پاس کیوں گیا کسی امیر کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیوں گیا مشکل میں اسے صرف رب العزت کو پکارنا چاہیے غیر اللہ کو پکارنا اس سے مدد مانگنے سے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق اس کے خلاف اس نے کیا یاقاً نسعین ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں آدمی کرتا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں مگر پھر اپنی مشکلات میں ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاتا ہے قرض لینے کے لیے کسی سرمایہ دار کے پاس چلا جاتا ہے مشکلات میں وکلا کے پاس جاتا ہے مگر پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ وہ مومن ہی رہتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا کیوں مشرک نہیں ہوتا اسے سے پوچھا جائے کہ آخر تم ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیوں گئے وہ یہی کہے گا میں ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے ضرور گیا ہوں مگر میرا عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر مجھے شفا نہیں دیتا شفا میرا پروردگار دیتا ہے بلا صبح میں نے اس سے دوائیں لی ہیں علاج میں نے کروایا ہے مگر وہ میرا شافی نہیں ہے شافیے مطلق تو ہمارا پروردگار ہے حقیقی شفا دینے والا ہمارا پروردگار ہے ڈاکٹر نے دوا ضرور دی ہے ایک وسیلہ ضرور بنا ہے ڈاکٹر مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفا ہمارا پروردگار دیتا ہے مشکل میں میں وکیل کے پاس ضرور گیا مگر اس اعتبار سے میں نہیں گیا کہ حقیقی یہ میرا مشکل کشا ہے نہیں نہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو مجھ کو پیدا کیا وکیل کو پیدا کیا سارے عالم کو پیدا کیا وہی ہمارا مشکل کشا ہے تو اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ آدمی اگر دنیا میں کسی بھی کو بھی اپنا مشکل کشا مانتا ہے تو اس کو اپنا حقیقی مشکل کشا نہیں مانتا بلکہ حقیقی مشکل کشا وہ اپنے پروردگار کو مانتا لہذا اب آپ غور کریں کہ یا کا نستعین کا مطلب کیا ہوا عیا کا نہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے حقیقی مدد طلب کرتے ہیں ورنہ اگر عام مدد آپ لے لیں تو پھر دنیا میں کوئی انسان مسلمان ہی نہیں بچے گا سب مشرک ہو جائیں تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس آدمی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے مگر مشرک نہیں ہوتا ویسے ہی اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے جائے تو وہ بھی مشرک نہیں ہوتا وہ کسی بزرگ کو اپنا پروردگار نہیں سمجھتا وہ کسی بزرگ کو اپنا خالق اور مالک حقیقی نہیں سمجھتا جیسے دنیا کے ڈاکٹروں اور وکلا اور مالداروں کے پاس آدمی جا کر کے وہ کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ یہی ہمارا خالق ہے یہی ہمارا معبود ہے یہی ہمارا سب کچھ ہے نہیں نہیں ضرورتیں ضرور پوری ہوتی ہیں اس سے مگر ان کو اسباب وسائل سمجھتا ہے ایسے اس دنیا میں کبھی بھی کوئی کسی ولی کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتا ہے تو اس کو وہ اللہ نہیں سمجھتا اس کو ولی اللہ سمجھتا اللہ کا ولی سمجھتا اے اللہ کا دوست سمجھتا اور قرآن مقدس میں خود رب العزت نے ارشاد اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے ما یال العبدو یتر ربیہ بن نواف الحت کی بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کا مطلب نفلی چیزیں جو فرائض ہیں وہ تو ہیں فرائض تو ضروری ہیں ہی. مگر اللہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ نوافل اور نیک کاموں کے ذریعے ہوتا ہے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں سنت کوئی ضروری نہیں ہے نفل کوئی ضروری نہیں ہے اس کی حیثیت لوگ یہ کہہ کے گھٹا دیتے ہیں صاحب یہ تو سنت ہے تو فرض تو اے نہیں یہ تو نفل ہے یہ تو فرض تو اے نہیں اللہ کا قرب اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے فرائض تو ضروری اے نوافل کے ذریعے سنت کے ذریعے نیک کاموں کے ذریعے صدقات و خیرات کے ذریعے دینی نیک کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کی جو بھی نفع کا کام ہو اسے کرتے رہنا چاہیے چاہے نوافل کا مطلب صرف نماز نوافل ہی نہیں ہے نوافل کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عبادتوں میں بھی نوافل کرے اور مالیات میں بھی وہ نوافل کرے نوافل کو مطلب صدق نافلا کرتا رہے رفاہی کام کرتا رہے اپنی بساط کے مطابق جو چیز اس پر ضروری بھی نہیں ہے وہ بھی اپنی بساط کے مطابق کرتا رہے یہ سب نوافل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے اے اے ما ذال العبد تقرب ون نوافل بندہ نوافل اتنے ادا کرتا اے نفلی کام کی وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے حتا احب او یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں نوافل کے ذریعے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر رب فرما دے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو کیوں نہیں وہ محبوب ہوگا ہم تو کہتے رہے کہ ہم محبوب ہیں ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے توحید تو جب اے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے پروردگار عالم اسے ہمیں اپنا کہہ دے ہمیں اپنا محبوب بندہ کہہ دے تو یہ ہمارے لیے بہت فضل کی بات ہے پروردگار فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فعق نم لتی یب سرو بخاری شریف کی یہ عدیث ہے کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں او ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ مطلب میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آخیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ تبارک بہت بلند ہے اس بات سے کہ وہ کسی کی آنکھ بن جائے کسی کا کان بن جائے کسی کا ہاتھ پہر بن جائے نہیں اللہ جسم سے بھی پاک ہے جسمانیات سے بھی پاک ہے جسم کے تقاضوں سے بھی وہ پاک ہے وہ مکان و زمان سے پاک ہے مکانیات سے پاک ہے جسمانی تعلقات سے وہ پاک ہے وہ کسی کی آنکھ نہیں بن سکتا آنکھ یہ جسمانی چیز ہے جو حادث ہے اللہ ذلی ابدی ہے مگر امام راضی شاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریف میں کہ اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا ہے کا مطلب یہ ہے یہ علی اس پر اپنی نورانیت کا فیضان کرتا ہے اور اس کے کانوں پر اپنا ایسا ربانی فیضان فرما دیتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کے خصوصی فیضان کی بنیاد پر اب اس کی قوت اس کے سماعت کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یسم القریب والبعید اب اس کے کان عام انسانوں کے کان سے الگ ہو جاتے ہیں وہ قریب کی چیزوں کو بھی سن لیا کرتا ہے وہ دور کی چیزوں کو بھی سن لیا کرتا ہے یعنی اب وہ یہ محت ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک کان کے پردوں سے آواز ٹکرائے نہ تب تک ہم سن نہیں پاتے مگر بزرگان دین کا آل یہ ہے انبیاء اور اولیاء کا حال یہ ہے جن کو اللہ نے خصوصی فیضان فرمایا تو ان کی شان یہ ہے کیا میں نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینہ علیہ تسلیم نے جب جبل بو کوبیس پہ کھڑے ہو کر کے حرم شریف میں خان کعبہ کے سامنے جبل بو کوبیس ہے اور مشرق طرف مشرق اور جنوب کے کونے پہ اس جبلے بو قبیس کے اوپر جب آپ نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا <سلام> <سلام> <فحجو سلام> اللہ کے بندو اللہ نے میرے ذریعے اپنے گھر کی تعمیر مکمل فرما دی ہے اب اللہ کا حکم ہے تم اس کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ تو معلوم ہے جبلے بو قبیت سے آپ نے آواز لگائی تو آپ کی آواز کتنی دور پہنچی حدیث شریف میں آیا فسمیاں من کانا فی دنیا وفی عرحل وفی علاب رجال ان کی آواز مکے کے لوگوں نے صرف نہیں سنا حرم میں رہنے والے لوگوں نے نہیں سنا بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ پیدا ہو چکے تھے سب نے یہ آواز سنی جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے تو سنا ہی جو اپنے ماں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی سنا جو قیامت تک روحیں پیدا ہونے والی تھیں انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور جن کی قسمت میں اللہ نے حج لکھا تھا انہوں نے جواب دیا کیا جواب دیا لب اللہ عما لبیک لا شریق لبیک اے پروردگار تیری پکار پہ ہم حاضر ہیں تیری پکار پہ ہم حاضر ہیں وہی صدا آج حج میں طلبیے کی صورت میں آپ پڑھتے رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارکا و تعالیٰ جب خصوصی فیضان فرماتا ہے تو عام آدمی کی اپنی آواز تھوڑی دور بھی نہیں پہنچا سکتا مگر جن کے زبانوں پر جن کے کانوں پر اللہ کا خصوصی فیضان ہوتا ہے تو پھر وہ قریب اور دور کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ دور کی آواز بھی سنتے ہیں قریب کی آواز بھی سنتے ہیں دور تک اپنی آواز بھی پہنچاتے ہیں قریب تک بھی پہنچاتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی ایسی آواز ایسی شیرنی ان کی آواز میں تھی کہ جب وہ پڑھتے رہتے اللہ کا کلام تو پرندے فضاؤں سے اتر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے نغمۂ داؤدی مشہور ہے کہ ان کی آواز ایسی کشش کشش ان کی آواز میں تھی کہ پرندے ٹھہر جاتے انسان تو انسان جانور بھی محسوس ہونے لگتے ان کے صاحبزاد حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ سوچیں انسانوں پہ تو حکومت تھی ہی. آپ کی حکومت چرندوں پرند پر جنات پر ہواؤں پر کون سی چیز دنیا کی ایسی تھی جس پر حکومت نہیں تھی اللہ نے انہیں مالک بنایا مگر مالک حقیقی تو اللہ ہے مالک مجازی وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے اختیار کسی کو دے سکتا ہے جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھے اور ایک جگہ لشکر کشی کے لیے وہ نکل رہے تھے تو پرانے مقدس میں آیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا قالت نم لتن یات خلو مساح کے ایک چونٹی نے چونٹی کے سردار نے اپنی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے کہیں وہ تم کو غیر شعوری طور پر روند نہ دے کہیں تم ان کے پہروں کے نیچے نہ آ جاؤ پرانے مقدس کی تفصیل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ابھی تین میل تھا مگر اس چیوٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا سو تو آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب خصوصی فیضان ہوتا ہے کسی بندے کے کانوں پر تو وہ قریب کو بھی سن لیتا ہے دور کو بھی سن لیتا ہے اس کے لیے قریب و دور کی دوریاں بالکل سمٹ جایا کرتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حا دہ لتی یب پیشو بہا وہ رج لہلتی یم شی میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب جب بندے کے ہاتھوں پر اللہ کا خصوصی فیضان ہوتا ہے پیروں پر خصوصی فیضان ہوتا ہے تو اس کے لیے قریب اور دور کی مسافتیں سمٹ جایا کرتی ہیں اور اس کے لیے قریب اور دور کا کوئی معاملہ نہیں رہ جاتا خود قرآن مقدس میں وہی سورہ نمل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان ہی علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں خود خود ایک چھوٹا سا پرندہ ہے وہ حاضر نہ تھا آپ نے ارشاد فرمایا ناراضگی میں حدود کہاں غیر حاضر رہ گیا جب خدود حاضر ہوا تو اس نے کہا حضور آج میں نے ملک سبا میں ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے وہ ملکہ ہے وہ بادشاہ ہے اور وہ عورت اور اس کے ماننے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں میں خبر لے کے آئی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے اس کو دیا اور چونکہ پرندے بھی آپ کے زیر حکم تھے آپ نے خط لکھا من عبد اللہ سلیمان نب نے داود یہ خط سلیمان بن دا کی طرف سے اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے اور ملک سبا بلقیس کو ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ایک بہت بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ بلقیس کے پاس یہ نامہ جب پہنچا خد نے پہنچایا تو, تو ملک سبا بلقیس نے اس کی عزت کی اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ خط ہے اس پہ مہر تھا آپ کا دستخط تھا اور پھر اس نے مشورہ کیا لوگوں سے تو لوگوں نے کہا ہم بہادر ہیں اگر آپ جنگ کرنے کے لیے کہیں تو ہم جنگ کر سکتے ہیں بلکی اس نے کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے فوج ہے جب کسی ملک پہ حملہ آور ہوتی ہیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے باعزت لوگ ضلیل ہو جاتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی ہم ان کو آزمالیں ہم ان کو کچھ تحفے تحائے بھیجیں اگر وہ ہمارے تحفوں سے راضی ہو جائیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ کوئی بادشاہ ہیں پھر جنگ کیا جائے اور اگر وہ ہمارے تحفوں سے راضی نہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کوئی نبی آئے پھر ہم ان پر ایمان مان لے آئے تو تفصیل میں آیا ہے قرآن مقدس کی کہ ملکہ سبا بلقیز نے پانچ سو غلام پانچ سو اور باندھیاں سونے کے ایسے کپڑے جن میں سونے کے تار لگے ہوئے اور پانچ سو گھوڑے خوبصورت اور پانچ سو سونے کی اینٹیں یہ سب تحفے میں اس نے بھیجا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچنے والے تھے کہ حدہد حد نے انہیں خبر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نو فرسنگ تک یعنی ستائیس کلو میٹر سمجھیے یہاں تک سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں اور سونے کی دیوار دونوں طرف بنا دی جائے ان کے راستے پر اور جن کے بچوں کو کھڑا کر دیا جائے خادم کی شکل و صورت میں خوبصورت جانوروں کو دونوں طرف لگا دیا جائے تاکہ جب وہ آئیں تو محسوس کر لیں کہ ہماری پانچ سو اینٹوں کی کیا حیثیت ہے جب وہ حاضر ہوئے دیکھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عاضب ہوئے تو خود انہوں نے تحفے کو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے مجھے کتنی دولت عطا فرمائی ہے مگر میں اللہ کا نبی ہوں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤ یہ تحفے لے کے اور اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ مان لے یہ لوگ گئے تو ملکہ خوش ہوئی بالکل خوش ہوئی کہ چلو وہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے تو وہ نوابوں کے ساتھ اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ حاضر ہوئی اور ایک میل کی دوری پہ وہ رہ گئی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت لگتا تھا جو دربار لگتا تھا وہ صبح سے دوپہر تک کا ہوتا تھا آپ نے محسوس کیا کہ بلقی سب ایک میل کی دوری پہ رہ گئی ہے تو آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میری بار میں حاضر کر دے قرآن مقدس کی تفسیر میں آیا ہے کہ بلقیس نے اپنا تخت سات دروازوں کے اندر مقفل کیا تھا اور وہ تخت کیسا تھا سونے کا جواہ راست سے جڑا ہوا اسی گز لمبا تھا اور چالیس گز چوڑا تھا آپ نے فرمایا میں کا کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے کال ایفری تم من جن انا آتی کبھی قبل انتقمہ میں مقامی قرآن مقدس میں اس قول کو نقل فرمایا گیا ارشاد باری تعالی ہے کہ ان کی مجلس میں ایک جن بیٹھا تھا اس نے کا حضور آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں دوپہر تک آپ کی مجلس لگتی ہے آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں کہ آپ کے سامنے اس کا تخت میں حاضر کر دوں گا آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے رقیص تو ایک میل کی دوری پر اے مجھے بہت جلدی چاہیے کال اللہ دہ علم کتاب انا آتی کب قبل ربطاد فرماتا ہے کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک ولی نے فرمایا عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے, پہلے پیش کر دوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ زمین پہ ڈالی تو دیکھا کہ بل کا تخت نگاہوں کے سامنے آپ اندازہ لگائیں کہ اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا پلک چھپکنے سے پہلے اور یہ کسی کوئی کہانی میں نہیں سنا رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت سے ثابت ہے قرآن مقدس نے برملہ اعلان فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی میں اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی واقعی رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس کی حدیث سے ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور اللہ تبارکا و تعالیٰ اگر کسی چیز کو پکڑنا چاہے تو اس کے پکڑنے میں کوئی دیر ہے بھائی اگر وہ کسی کو کہیں لے جانا چاہے آپ نے سنا ہے میرا سرکار گئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک دم میں گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا اور اتنی دیر میں آپ گئے پانچ سو برس کی راہ تو ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک ہے پھر آگے عرش کرسی جنت دو ساری سیر اپنے کی مقا سے پھر لامکا میں گئے قرب معبود میں حاضر ہوئے رب تعالی کی زیارت فرمائی وہاں سے تشریف لائے پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئی, بار بار گئے پانچ پانچ کم کروایا پھر پا... کتنا ٹائم دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے مگر اللہ جب لے جانا چاہے تو وہی اپنے محبوب کا بھی خالق ہے اور وہی زمانے کا بھی خالق ہے وہ زمانے کو ٹھہرا دے وہ زمانے کی گردش کو معلق کر دے اس کے حکم میں ساری چیزیں اس کے تابع دار ہیں لہذا رب تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے تو اب امام راضی فرماتے ہیں فیب سے شو القریبہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی نورانیت اس کے ہاتھوں پر ڈالتا ہے تو اب اس بندے کی شان ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہے تو قریب کی چیزوں کو بھی پکڑ لے اور چاہے تو وہ دور کی چیزوں کو بھی پکڑ لے اس کے لیے کوئی مالبات نہیں ہوتی ہے وہ قریب کی بھی چیز کو پکڑ لیتا ہے وہ دور کی چیزوں کو بھی پکڑ لیتا آپ سوچتے ہیں نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تمنا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت میں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنے دامن میں چھپائیں اپنے دامن میں جگہ دیں کہتے اتنے امتی ہیں سرکار اپ کا دامن کتنا وسیع ہے کہ کتنے لوگوں کو جگہ دیں گے اپنے دامن میں اولیاء کرام نے بہت سے مسائل حل فرما دیے ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ دلیل دیتے ہیں کتابوں سے تلاشتے ہیں مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ دلیل ہی نہیں دیتا بلکہ وہ دلیل دکھا بھی دیا کرتا جہاں ایک عالم کی قوت علم جواب دینے لگتی ہے وہاں ولی کی قوتیں مشاہدہ کام آتی حضرت سیدودنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی پر جب پانی بند کیا تھا اجمیر کے راجا نے تو آپ دیکھیں انا ساغر جنہوں نے دیکھا ہوگا میں نے تو دیکھا پوچھا لوگوں سے کہا چھ میل میں ہے وہ آج بھی وہ چھ میل میں ہے وہ ساغر جبکہ ساگر اور اس طرح کے لوگ قریب قریب جو لوگ آبادیاں رہتی ہیں وہ سب پاٹتے رہتے ہیں کچھ گھٹتا ہی رہتا چھ میل کا پانی خواجہ صاحب کے ایک پیالے میں آ گیا ایک خادم کو بھیجا پانی پورا کا پورا پیالے میں آ گیا تو جب سرکار کے غلاموں کے غلام کے ایک پیالے میں چھ کلومیٹر کا پانی آ سکتا ہے تو سرکار کے دامن میں پورے امتی کیوں نہیں آ سکتے ہیں اللہ تبارکا و تعالی نے اپنے محبوب کو تو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں بڑی شوکتیں عطا فرمائی ہیں سرکار کے غلاموں کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی اور خود قرآن میں آیا کہ ولی اللہ عزت ولی رسول ای ولی المومنین عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لئے ہے اور عزت مومنین کے لیے ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے بلا شبہ اللہ کافی ہے مگر اللہ نے خود فرمایا ہے یا ایوہا نبیو اللہ اے اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری پیروی جو مومن کرتے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہے تو اللہ نے تو یہ خود تعلیم دی ہے بہرحال میں ارد کر آ رہا کہ حدی قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے لَهُلْ رج لہ التی یم بے آ میں اس کے پیر او ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے رب تعالیٰ کی نورانیت کا ایسا مظر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک قدم اگر یہاں رکھے مشرق میں تو ایک قدم مغرب میں اس کا پڑ جائے یہ کوئی بائی بات نہیں ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے وہ قدرت فرمائی کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میں مغرب میں ہوں اور مشرق میں کسی میرے مریب کی سطر پوشی نہ ہو شرم کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر سکتا ہوں اللہ حمد. اور ارشاد فرماتے ہیں نظر تو لا بلا دل لا جمع کا خردن اللہ حکمت سالی کہ میں نے اللہ کے ملک میں نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہتھیلی کے اوپر ایک رائی دانا اللہ تبارک کا اطالعہ اپنے محبوبوں کو یہ قوت فرماتا ہے یہ طاقت عطا فرماتا ہے تو یہود یہ کہتے تھے ید اللہ اے مغلولہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہے مگر نہیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے بل مبسوتان اللہ کے ہاتھ بدھے نہیں ہے بلکہ کشادہ ہیں یون فکو میں شا وہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے خرچ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے خرچ فرماتا ہے اس کے آ کوئی بخل نہیں ہے اللہ نہ وہ دینے میں کوئی کمی کرتا ہے وہ اپنے بندوں پر جیسا فیضان فرمانا چاہے وہ فیضان فرماتا ہے لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اس کو شافی حقیقی نہیں سمجھتا ایک وسیلہ سمجھتا ہے کسی مشکل معاملے میں کسی وکیل کے پاس کسی حاکم کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا مشکل کشا حقیقی نہیں سمجھتا ایسے ہی اگر کسی بزرگ کے پاس کسی ولی کے پاس کسی نیک بندے کے پاس اگر کوئی شخص کس کوئی مومن نیک نیتی سے حاضر ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھتا ہے اور مالک حقیقی اپنے پروردگار ہی کو وہ سمجھتا رہتا عیا کا نا ابود کا نستعین یہی مطلب عیسائیت کا اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یعنی مطلب یہ اے حقیقی مستعان تو ہی اے دنیا میں جتنے بھی لوگ مدد کرتے ہیں وہ سب تیری عطا سے کرتے ہیں تیری بخش سے کرتے ہیں اور یہ بزرگان دین یہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں یہ سب اللہ کی عطا سے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اس لیے میرے خیال سے آج کی یہ گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی یا اللہ اللہ کا کیا مقام ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے محبوب بنانا چاہتا ہے سید رہو الہل تو اس کی طرف ضرورتوں کو پھیر دیا کرتا ہے یعنی لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہونے لگتی ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورتوں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل پیش کیا کرتے ہیں اور یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے لے کے آج اس عمل ہے کرام بلا صاحب ان سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ لا تصبو اسحابی خبردار میرے صحابہ کو برا مت کہنا انہیں گالی مت دینا کیوں اس لیے ان کی شان یہ ہے وہ سب کے سب عادل ہیں انصاف پرور ہیں ان میں سے تم کسی کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت اور رہنمائی پا جاؤ گے اس زمانے میں بھی بارش نہیں ہوتی تو معلوم ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کوئی مشکل آ جاتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ایسی قحط سالی پڑ گئی ایسی قحط سالی پڑی اس زمانے میں کہ جانوروں کے خشک ہو گئے گھاس جل گئی نہ جانوروں کے لیے کوئی چارہ رہ گیا نہ انسانوں کے کھانے کے لیے کوئی چیز رہ گئی جو چیز ہوتی بھی وہ دھوپ کی تمازت کی بنیاد پر کھانے کے لائق نہیں رہتی حدیث شریف میں آیا ہے ایک ارابی آئے اور ایک نظم بنا کے لائے جس کا ایک شیر یہ تھا ولئی سالانہ اللہ کا فرارونا وہ این فرار النا سے اللہ اللہ رسولی یا رسول اللہ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں اس میں مگر صرف آپ کا در ہے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ لئی سالنا اللہ علیہ کا فرارونا وہ ائینہ فرار النا سے اللہ اللہ اور یا رسول اللہ ہم جائیں گے کہاں ہم تو کہیں بھی جائیں تو آپ ہی کے در میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے اسے بات سمجھ میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ مسجد میں وہی وہ دعا کرو کام ہو جائے گا بلا شبہ و دعا کر سکتے تھے تعلیم بھی دے سکتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ جمعہ کا دن تھا دعا فرمائی تو لوگ اپنے گھروں کو بھیگتے ہوئے گئے جمعہ کو بارش ہوئی سنیچر کو بارش ہوئی یہاں تک کہ ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی پھر آئے وہ ارد کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے تو بارش نہ ہونے سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے اب تو ایسی بارش ہو گئی کہ بارش سے لوگ ہلاک ہو رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور ارشاد فرمایا اللہ لا و حوالینا بادل کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کہ اے پروردگار یہ بادل اب ہمارے اوپر نہ برسے ارد گرد برسے تو جیسے جیسے آپ نے اشارہ کیا بادل اسی طرف چلے گئے سکھانے تو یہ چلا کہ اس زمانے میں بھی لوگ اپنی مشکلات انبیاء کی خدمت میں لے جاتے یہ مطلب نہیں کہ نبی کو اپنا خالق سمجھتے تھے نبی کو اپنا مالک کی حقیقی سمجھتے تھے نہیں نہیں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو محبوب کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو وہ ضرور اثر انداز ہو جائے گی اب لوگ بہت سے کہتے ہیں اس زمانے کے مشرقین بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم پرانے مقدس میں آیا ہے ما ناب الا اللہ یو ذلفا مشرقین سے پوچھا جاتا کہ تم بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو کیوں پوچھتے ہو تو کہتے تھے کہ ہم ان کو خالق نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں کہتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے تھے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب تاکہ اللہ سے قریب کر دیں تو بات تو دونوں یہ کوئی وا صاحب قرآن مقدس کی آیت پہ آپ نے غور نہیں کیا بلا شب آ وہ خالق نہ مانتے تھے بتوں کو مگر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے قرآن مقدس میں خود ان کا قول نقل ہے ماں نا بدہم اللہ لے یو قر ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور آپ ایک بھی مثال ایسی نہیں ثابت کر سکتے کہ دنیا میں کسی مسلمان نے کسی ولی کی عبادت کی ہو کسی بزرگ کی عبادت کی ہو کسی پیشوا کی عبادت کی ہو نہیں نہیں تعظیم الگ چیز ہے عبادت الگ چیز ہے بلا شبہ عبادت تعظیم ہی کا نام ہے لیکن عبادت اور تعظیم میں بہت فرق ہے عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں جو تعظیم کا سب سے آخری درجہ ہو یہ غور کر کے آپ سمجھ عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں جو تعظیم کا سب سے آخری درجہ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خان کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے بیت اللہ تو کتنا معظم ہے اللہ نے تجھے کتنا تعظیم والا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تیری طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے ہیں بولیے خانہ کعبہ عزت والا تعظیم والا ہے نہیں جی اور خانہ کعبہ میں جو حضر اثرت لگا ہے وہ بھی عزت والا ہے نہیں ایسا عزت والا ہے کہ مسئلہ بتانے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے اور لوگ مانے نہ مانے جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ وہی نہیں مانتے جب وہاں پہنچتے جی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حضر اسمد کا بوسا لینے میں دقت ہو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہو تو دور ہی سے ہاتھ کے اشارے سے آپ بوسا لے لیجیے یہی بوسا آپ جا کے وہاں بھیڑ میں تکلیف مت پہنچائے مگر جب آدمی وہاں جاتا ہے تو اپنا ہی بتایا ہوا مسئلہ بھول جاتا ہے سوچتا ہے معلوم نہیں زندگی میں پھر آنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا آئے ہیں تو کم سے کم دیکھ چلے حضر اسمت کیسا ہے کم سے کم حجر عصبت تو بالکل وہی ہے چلو کم سے کم اپنا منہ وہاں لگا دیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر آپ کے ہوٹ مبارک وہاں پہنچے ہوں گے تو کم سے کم ایسی جگہ پہ حاضر تو ہو جائیں جو بالکل سو فیصد اپنی اصلی حالت سے اور دوسری چیزیں تو بدل گئیں زمین اوپر نیچی ہو گئی عمارتیں بدل گئی مگر حضر عصبت تو وہی ہے آدمی سوچتا ہے زندگی میں موقع ملے گا نہیں ملے گا تو آپ بتائیں حضرت کو آدمی چومتا ہے کیا بغیر تعظیم کے چومتا تعظیم حضرت کی بھی کی جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف پوری دنیا کے لوگ چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بتائیے ہمارا قبلہ ہے مگر کیا ہم سجدہ خانہ کعبہ کے لیے کرتے ہیں نہیں نہیں ہم عبادت خانے کعبہ کی نہیں کرتے بلا صبح ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں مگر ہم اپنی پیشانی خانے کعبہ کے لیے نہیں جھکاتے ہیں اگر کوئی خانے کعبہ کے لیے اپنی پیشانی جھکا دے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ گویا اس نے ایک پتھر کے لیے سیدھا کیا نہیں حقیقت میں ہم سیدھا لاہ کے لیے کرتے ہیں اور تعظیم اس کے گھر کی کیا کرتے ہیں تو تا ہر تعظیم یہ عبادت نہیں ہوتی تعظیم وہی عبادت ہوتی ہے جو سب سے آخری درجہ تعظیم کا او کی آدمی اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے سجدے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے سجدے تعظیمی اور ایک ہے سجدے تعبدی عبادت کا سجدہ بولی سنا ہے نہیں آپ یہ دو سجدے ایک ہے سجدے تعظیمی ایک ہے سجدے تعبدی عبادت کا سجدہ آپ کو میں بتاؤں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو رشتوں سے کیا فرمایا اس شدول آدم آدم کا سدھا کرو یہ سدھا کون سا سدھا تھا یہ تعظیمی تھا کسی انسان کے لیے عبادت کا سدا نہیں کیا جا سکتا ابلیس بہت بھول میں پڑ گیا اس نے سمجھا یہ سید عبادت ہے نہیں نہیں یہ سد عبادت نہیں تھا یہ سید تعظیمی تھا حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنی تھی اللہ کو اور فرشتوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ اگر اللہ نے فرمائے این جائے فلر دے خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے یہی کہا تھا اتہ چلو فی ہا میں فی آس پہ کت دے ماں نہم دک و ندس کیا تو اس کو پیدا کرے گا اس قوم کو جو زمین میں فتنے اور فساد مچائے ہم تو تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں تو اللہ نے چونکہ اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنائے تو اللہ نے برتری ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اس جدول آدم تم آدم کا صدق اور اس میں جو تفصیل ہے تھوڑی سی میں بتا دوں کہ برتری ظاہر کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا حضرت فرشتوں سے پہلے فرمایا کہ تم تمام چیزوں کے نام بتا امبی اُنی بے اسمائے ہاؤ ان کو تم سادک اگر تم سچے ہو تو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ دنیا میں جتنی چیز تو فرشتوں نے کیا کہا سبحان کا لا منا ان کام اللہ, اللہ ہمیں تو اتنی ہی معلوم ہے جتنا تونے بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. تیرے لیے پاکی ہے سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو ہماری بات ناپسند معلوم ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا یا آدم ومبی ام اولا آدم تم بتاؤ قرآن مقدس کی تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتانے لگے تو کائنات کی ہر چیز کا نام بتایا حتہ کی چمچے کا بھی نام بتایا اس میں تفسیر میں آیا ہے کہ چمچے کا بھی نام بتایا کہ یہ چمچا فرماتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے اعتبار سے جب برقری ظاہر فرما دی تو فرمایا اس جدول آدم, آدم کا سجدہ کرو تو اب یہ جو سجدہ تھا یہ سجد عبادت نہیں تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت ان کے قبلہ حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ ان کے سامنے جھکو تم اپنی پیشانی رکھو مگر اب آپ سوچیں کہ اگر پیشانی آدمی رکھے تعظیم کی نیت سے تو یہ حرام ہے اور عبادت کی نیت سے رکھے تو یہ کفر ہے اگر کسی غیر اللہ کے سامنے آدمی اپنی پیشانی عبادت کی نیت سے سیدھے عبادت کر دے کسی غیر اللہ کے لیے تو یہ شرک ہے اور اگر تعظیم کی نیت سے کر دے تو یہ ناجائز و حرام ہے پتا چلا کہ اعتقاد کا بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے سجدہ تو دونوں ہے پیشانی دونوں زمین پہ رکھا ہے لیکن اعتقاد بدلا تو حکم شرع بھی بدلا تو واضح ہوا اس سے کہ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے تعظیم وہی عبادت بنتی ہے جو تعظیم کا سب سے آخری درجہ ہوا کرتا ہے ورنہ آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے سامنے وہ پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم ہیں جن کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ پتھر ہے اور بے جان چیز ہے آج بھی ان کے نشان قدم ہیں اور ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ اتنا معظم ہے اتنا معذم ہے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طباف کر چکے ہو تو معلوم ہے تم مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اس کے سامنے نماز پڑھو دو رکعت نماز پڑھو تخیدوں میں مقام ابراہیم مسلح تم مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ اس کی طرف رخ کرو اس کی تعظیم میں پڑھو پتا چلا تعظیم ماں باپ کی بھی کی جاتی ہے تعظیم انبیاء کرام کی کی جاتی ہے تعظیم اولیاء کرام کی کی جاتی ہے بزرگوں کی کی جاتی ہے اپنے بڑے کی کی جاتی ہے قرآن حدیث شریف میں آیا ملم یوقیر کبیرنا ملم یا رحم سقیر ولم یو عقیر کبھی رنا فلئی سا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے مگر تعظیم جب برائے تعظیم او تو بہتر ہے مگر جب عبادت کی نیت سے او تو وہ عبادت ہوا کرتی ہے اب اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہوگی وہ شرک ہوگی آدمی مشرک ہوگا اس سے بات واضح ہوئی دنیا میں اگر مومن کسی کی بھی تعظیم کرتا ہے تو اس کو اپنا معبود سمجھ کے نہیں کرتا عبادت کی نیت سے نہیں کرتا عبادت کی نیت سے تعظیم صرف پروردگار کی کی جاتی ہے لہذا دنیا میں جتنی بھی تعظیم آدمی کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تعظیم ہیں اور وہ شرک اور کفر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے کرم فرمائے رب تعالی سراط مستقیم پر ہم سب کو گامزر رکھے اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے اولیاء کرام کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضی کا کام لے کھڑے ہو جائیے سلاۃ والسلام سلام پڑھئے. یان بی سلامل کا یا رسول